أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر صفه نمبر 168 يا أيها يا ایوہ الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الكفر من الذین قالوا آمنا بی افضاہیهم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذین حادوا سماعون لیلکذیبی سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الكلم من بعد بواضعهی یو لو نوتی تمہاد و اے رسول لا ضم کل دینہ آپ کو وہ لوگ غنگین نہ کریں یسارعون سارے غنفل جو کفر میں جلدی کرتے ہیں کفر میں دوڑ کر جاتے ہیں من اللہ دینہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا آ ہم ایمان لائے بھی افواہی ہم اپنے منہوں سے ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا کہ ہم ایمان لائے ولم تؤمن لیکن ان کے دل ایمان نہیں لائے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے ومین اللہ دینا ہادو اور ان لوگوں سے جو یہودی بنے سما امن القیب بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو سما نون علی قومن آفرین اور بہت سننے والے ہیں دوسرے لوگوں کو لم یتوک جو آپ کے پاس نہیں آئے یو حرف من بعد ہی وہ کلام کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں یقولون ان یقول تمہادا وہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ دیے جاؤ تمہیں یہ دیا جائے تو فخ اور اگر تمہیں یہ نہ دیا جائے تو بچو ہُ يُرِدِ اللَّهُ ہوں اور وہ شخص کہ اللہ اسے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے فالن تم لی مِنَ اللَّهِ مین آ تو آپ اس کے لیے اللہ سے کسی چیز کے مالک نہیں اولائک اولاکلزینہ یہ وہ لوگ ہیں کہ لم یورید اللہ ان علوبہ قلوبہم کہ اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے لہم فی الدنیا خز ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے ولہم فی فل آخیر تی عاب العیم اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو اس وقت ان کا واسطہ صرف اور صرف مشرقین مکہ کے ساتھ تھا مدینہ میں آئے تو مشرقین مکہ کی عداوت اور دشمنی اپنی جگہ لیکن مدینہ میں یہودیوں کی سازشیں اور منافق یہ, یہ بھی ساتھ مل گئے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 تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاؤ تو رات پڑھو تو تورات میں وہ آیت موجود تھی لیکن جب انہوں نے پڑھی تو آیت کے پیچھے والی باتیں اور آگے والی پڑھ دی اور درمیان میں جو رجم کی آیت تھی اس کو چھوڑ دیا عبدال سلام رضی اللہ عنہ چونکہ تورات کے حافظ تھے اور سابقہ یہودی عالم جو کہ ہاتھ اٹھاؤ اس کو تم نے چھپایا ہوا ہے یہ پڑھو وہ آیت رجم موجود تھی یہ ہے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 پلن تنکھو مین ال تو آپ بھی اللہ سے اس کو نہیں بچا سکتے فتنے میں مبتلا ہو کے رہے گا یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پاک کرنا چاہا ہی نہیں دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی اور آخر میں بہت بڑا عذاب ہے سما نڈل قدیبی اکالون سہد یہ جھوٹ کو بہت زیادہ سننے والے ہیں اور بہت زیادہ حرام کھانے والے ہیں فَإن <جاؤوكا> پھر اگر وہ آپ کے پاس آئیں فہ کم <بَيْنَهُم> تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں او عنهم یا ان سے منہ اعراض کریں وہ کا شعی آ اور اگر آپ ان سے منہ پھیر لیں تو وہ آپ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے وہ ان حکم تف کم اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں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 کوئی بھی غیر مسلم چاہے معاہد ہو یا ضمی وہ فیصلہ کروانے کے لیے آئے تو ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے حکم کا فیحقین بالکست لیکن اگر آپ نے جب فیصلہ کرنا ہی ہے تو پھر عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے ان اللہ حب السطین یقین اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے وَكَيْفَ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 جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ نہ تو, تو رات پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی آپ پر ایمان رکھتے ہیں اصل میں اپنی اغراض کے بندے ہیں اپنی خواہشات کے پجاری ہیں ان کا مقصد دنیاوی زندگی کے فائدے حاصل کرنا ہے حق مون کا یہ آپ کے پاس کیسے فیصلہ کروانے کے لیے آتے ہیں بندہ حکم رکم اللہ ہی ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم ہے اچھا اس آیت میں اللہ تعالی نے تو میں موجود رجم کے فیصلے کو اللہ کا فیصلہ قرار دیا تو رات میں بھی رجم کا فیصلہ موجود تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پاس تورات ہے اور تورات میں اللہ کا حکم ہے یعنی رجم والی جو آیت ہے یہ تحریف شدہ نہیں تورات میں انہوں نے تحریفیں کی تھیں لیکن رجم کی جو آیت تھی وہ بہرحال تو میں بھی اس وقت صحیح و سلامت باقی تھی تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اس میں اللہ کا فیصلہ موجود ہے اور جو لوگ رجم کے منکر ہیں اگرچہ وہ اسی صحیح احادیث بھی اس کا رد کرتی ہیں لیکن قرآن مجید کی یہ آیت یہ بھی ان کے موقف کا رد کرتی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ ہوا تھا نے تورات کے رجم کے فیصلے کو کہا اللہ کا حکم ہے تیار حکم اللہ ہی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 پہلے تو صورت لوگوں کی آیت تھی رجم کی جس کی کراط منسوخ ہو گئی ہے اشیخ و شیخا تو ادا دانا البتہ تھا اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے لیکن حکم باقی ہے نصف کئی طرح سے ہوتا ہے تلاوت باقی رہے حکم منسوخ ہو جائے جس طرح یہ پچھلی آیت میں ہے تلاوت موجود ہے لیکن حکم منسوخ بس اوقات تلاوت منسوخ ہو جاتی ہے